یوں کہو کہ ہم آمان لائے اللہ پر اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم حمزہ و اسمیل حمزہ او اسحاق و یکوب اور ان کی اولاد پر اور جو عطا کیے گئے موسا حمزہ و اسہ حمزہ اور جو عطا کیے گئے باق امباک اپنی رب کے پاس سے ہم ان پر آمان میں فرق ناؤ کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں